بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ محترم اور پیارے سیم بھائیوں اور مدنی چلنے کے ناظرین ہم حاضر ہیں سسلہ احقام قرآن میں اس سسلے کے اندر آیات احقام پر گفتوکی جاتی ہے ان آیات پر گفتوکی جاتی ہے جن میں اللہ تبارک و نے فقہی احقام بیان کیے ہیں آج ہم نے کس آیت کا انتخاب کیا ہے ایک ایسی آیت مبارکہ جس کے اندر بہت ہی اہم مسائل کا بیان ہوا آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں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 اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبا کیا گیا تو جو ناچار ہو نہ یوں کے خواہش سے کھائے اور نہ یوں کے ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالی نے بعض حرام اشیاء کا بیان کیا ہے ایسا نہیں کہ ساری حرام اشیاء کے متعلق اس آیت میں گفتگو کی گئی ہو بلکہ حرام اشیاء میں سے بعض حرام اشیاء کا بیان کیا ہے خاص طور پر جن کا تعلق جانوروں سے ہے جانور جانوروں کے تعلق سے مردار جانور کا تذکرہ ہوا خنزیر کے گوشت کا تذکرہ ہوا دم مسو کا تذکرہ ہوا جس جانور پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کے بجائے بتوں کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا تذکرہ ہوا تو اس آیت وبارکہ کے جو مضامین کا اگر ہم ایک نظر میں خلاصہ نکالنا چاہیں تو اس کی تفصیل یہ ہوگی کہ جانوروں سے متعلق حرام چیزوں کا بیان ہوا اس آیت و میں اور دوسرے حصے میں اللہ تبارک وطالعہ نے اس رخصت کا بیان کیا ہے کہ اگر کسی کی جان پر بنی ہو حالت اصطرار میں ہوں حالت مخمساں میں ہو اور حرام کھائے بغیر جان نہ بچ سکتی ہو تو اس آیت و میں حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے شرائط کے ساتھ دو شائد بھی قرآن مجید نے امید نے بیان کی ان شرائط پر بھی گفتگو ہوگی اللہ نے چاہا تو اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں فرمایا گیا ان اللہ غفور الرحیم اگر کوئی حالت استراب میں حالت مخمصہ میں حرام چیز کھا بھی لیتا ہے اللہ تبارک وطالیہ غفور الرحیم ہے اللہ تبارک وطالی ہی نے ایسے موقع پر کھانے کی اجازت دی ہے اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کے کمال رحمت اور کمال اف کی دلیل ہے آج عیسایت مرکہ میں کون کون سے مولانا شامل سلسلہ ہوں گے کن نکات پر آج کے سلسلہ میں گفتگو ہوگی آئیے پہلے ان, کا ان کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک حرام گوشت سے کیا مراد ہے نمبر دو حرام جانور کے اجزا کا کیا حکم ہے نمبر تین موجودہ زمانے میں ڈبہ پیک گوشت کے احکام نمبر چار دم مصفوح کیا ہوتا ہے نمبر پانچ خنزیر کے گوشت کی خباست نمبر چھ وما بھی غیر اللہ سے کیا مراد ہے نمبر سات حالت اضطرار کسے کہتے ہیں نمبر آٹھ غیر اور غیرہ عادن کی کیا تفسیر ہے پہلا نقطہ یہ ہے کہ حرام گوشت سے کیا مراد ہے حرام گوشت کے مختلف جو سمجھیے کہ پہلو ہیں اور مختلف حصے ہیں حرام گوشت کے کئی پہلو ہیں اور ایک پہلو کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے ابتدا ہی میں کیا گیا ان نما ہر المیتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دے دیا ہے اب مردار کیا ہوتا ہے مفسرین نے اس کی تعریف یہ لکھی ہے المئی ما فارکتر الروح من غیر زکاتن مما ما مردار وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کی روح جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ اسے شری طریقے سے ذبا نہ کیا گیا ہو مثال کے طور پر ایک جانور خود ہی مر گیا اسے ایک طبی موت آ گئی کسی جانوروں نے مار دیا حادثے کا شکار ہو گیا گر گیا گرا دیا تو مردار کے تعلق سے مرنے کے تعلق سے بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں ان صورتوں کے نام بھی ہیں اور قرآن مجید سکان حمید نے ان کے ناموں کو سامنے رکھ کر ایک اور آیت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ مردار بھی حرام ہے مثال کے طور پر منخنی کا موقوزہ متردیہ نتیحہ یہ وہ جانور ہیں جس کا بیان اللہ تبارک وطالیہ نے سورہ معدہ کی آیت نمبر تین میں کیا کہ یہ بھی مردار ہیں اور اس آیت میں سور معاہدہ کی آیت نمبر تین میں جن, جن جانوروں کا بیان کیا گیا مردار جانوروں کے تعلق سے یہ وہی جانور ہیں جن کو میتا کہتے ہیں مردار کہتے ہیں اب وہ اس کی مختلف جہاتیں ہوتی ہیں تھوڑی دیر بعد یہ آیت بھی شامل سلسلہ ہوگی تو آپ مزید بھی اس آیت و کا ترجمہ اور تلاوت کے ذریعے مفہوم اور مطلب سمجھ سکتے ہیں ایک تو مردار جانور وہ ہے کہ جو مر گیا تبھی موت مرا حادثے کے ذریعے مرا دوسرا مردہ جانور وہ ہے کہ جس کو باقاعدہ مارا گیا اب مارے جانے کے اندر اگر تو طریقہ ایسا ہے جو شریعت متحرہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے تو تو وہ حلال ہوگا اگر طریقہ ایسا نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا مثال کے طور پر جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تیز دھار آلے کے ذریعے اس کی مخصوص رگیں جو گدن پر ہوتی ہیں وہ کاٹی جائیں اگر کوئی گولی مار دیتا ہے جانور حلال نہیں ہوگا اس گولی سے وہ مر جاتا ہے وہ جانور حلال نہیں ہوگا کوئی جلا کر مار دیتا ہے کوئی کھڑے کڑے جانور کے جو ہے وہ آزا کاٹ دیتا ہے اور آزا کاٹنے کے نتیجے میں اس جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے خون نکلنے کے سبب تو ایسے طریقے سے مارا گیا کہ جو طریقہ شریعت میں روا نہیں اگر وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو بھی وہ جانور حرام رہے گا فی زمانہ مشینی زبہ ایک بہت ہی مارکت العرا موضوع ہے اور بہت سارے ممالک کے اندر یہ سنا گیا کہ وہاں پر بجائے چھری سے ذبح کرنے کے بہت سارے درجنوں جانوروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے خاص طور پر مرغی کو اور بجلی کا بٹن دبایا جاتا ہے اور ایک بلیڈ آتا ہے اور ان مرغیوں کے گردنوں کو الگ کر دیتا ہے یہ مشینی زبیحہ کہلاتا ہے جو کہ مرغیوں میں بہت زیادہ ہے یہ طریقہ کار شریعت متحرہ سے مطابقت نہیں رکھتا جو شرائط ہیں ذبح کی اس پر پورا نہیں اترتا اسی لیے ہمارے علماء نے مشینی زبیحہ کو حلال قرار نہیں دیا جو جانور مشینی زبیحہ کے ذریعے جس کا گوشت سامنے آئے تو وہ مردار جانور ہوتا ہے میتا کے حکم میں ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا دوسری صورت یہ ہے کہ حلال جانور ہے مثال کے طور پر بکری ہے یا بھینس ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے میں دو ہی چیزیں ہیں ایک تو مخصوص طریقے کو فالو کرنا ہے گردن کی رگے کاٹنی ہے اور جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرنا ہے تیز دھار آلہ کے ذریعے ذبح کرنا ہے اور میں عرض کرتا چلوں کہ جو ذبح ہے جو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو ذبح اختیاری کہتے ہیں جو عام طور پر ہم جس طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں چھری کے ذریعے دوسرا جو ہے وہ غیر اختیاری ہوتا ہے اور وہ طریقہ شکار وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے ایک سدھائے ہوئے جانور کو بھیجا جاتا ہے اور بالوں کا تیر چھوڑے جاتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کر تو وہ ایک جدا گانا بحث ہے اور میں چاہوں گا کہ آج موٹے موٹے مسائل پر گفتگو ہو جائے ضبح اختیاری اور غیر اختیاری کے بحث میں نہ جایا جائے, جائے باہر شریعت پندرہویں حصے کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو شکار کے اندر جو ہے لوگ کتے کو چھوڑتے ہیں یا تیر کو چھوڑتے ہیں اس کی صورت میں کیسے جو ہے وہ ضبح ہو جاتا ہے تو باہر شریعت پندرہواں حصہ مکتبۃ مدینہ کی کتاب تین سو بارہ صفحے پر اس کی تفصیلات موجود ہیں وہاں پر یہ تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ طریقہ کار کو فالو نہیں کیا گیا دوسرا یہ کہ جانور حلال طریقہ کار کو فالو کیا گیا مثال کے طور پر چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے لیکن بجائے اس کے تسمیہ پڑھا جاتا اللہ مغرب پڑھا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ذبح کرتے وقت اللہ تعالی کا نام نہیں لیا گیا کسی بت کا نام لیا گیا یا کسی اور کا نام لیا گیا غیر اللہ کا نام لیا گیا چھری پھیرتے وقت ذبح کرتے وقت تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا اب ماں اہل بھی غیر اللہ کے لی غیر اللہ کے اندر بہت تفصیل ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعض لوگوں کی طرف بعض لوگوں کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالی کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کا نام اختیار کرے زباں کے وقت اور جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا وہ یہ بتایا کہ جانور حرام ہوتے ہیں اور اللہ کا نام ہی سے حلال کرتا ہے تو جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا زبا کے وقت تو یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے اس سے مراد ہے ذبا کرتے وقت کسی اور کا نام لینا اگر ایسا کیا گیا تو جانور حرام ہو جائے گا تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ جانور ہی ایسا ہو کہ جو حلال ہی نہ ہو مثال کے طور پر کتا ہے کسی نے چھری سے ذبح کیا بسم اللہ بھی پڑھی اللہ کا اللہ کا نام بھی لیا لیکن تمام صورتوں کے باوجود وہ حلال تھوڑی ہو جائے گا تو ہے ہی حرام اس میں تو حرام ہی رہنا ہے تو جو حرام گوشت ہے اس کی یہ تین صورتیں بنتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ مہتا ہو یعنی ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو شریعت کا بتایا ہوا ہے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہ کیا گیا ہو تو ایسا جانور مردار کہلاتا ہے مہتا کہلاتا ہے دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ تب آ, وہ جو جانور ہے ذبح کرنے کا طریقہ تو فالو کیا گیا و ماں اہلّ اللہ, اللہ کیٹیگری میں آتا ہے اور ایسا مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا نام چھوڑ کے بتوں کا نام لیتے ہوں غیر اللہ کا نام لیتے ہوں کسی نبی کا نام لیتے ہوں پی پیغمبر کا نام لیتے ہوں اولیاء کا نام لیتے ہوں ذبح کرتے وقت ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا صرف اتنا ہوتا ہے کہ جانور منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے کے سال ثواب کے لیے ذبح کرتے وقت تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے تیسری تی صورت یہ بنی کہ جانور اصلاً حرام ہو اس کو شہری طریقے سے ذبح کیا جائے اس پر اللہ کا نام لیا جائے لیکن وہ ہی حرام مثال کے طور پر کتا ہے تو اس کا گوشت کھانا بہرحال حرام رہے گا اس کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس کو باقاعدہ ذبح کیا گیا تو کچھ احکام میں فرق آئے گا اس کی تفصیل میں اگلے نقطہ میں معروض کرتا ہوں سر معدہ کی آیت نمبر تین جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا نام بطور خاص بیان کیا کہ جن کو شریع جو طریقہ ہے ذبح کرنے کا وہ اختیار کیے بغیر کسی اور طریقے سے ذبح کیا جاتا تھا سورہ بق... معاہدہ کی آیت نمبر تین کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالذَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَنَاهِدَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَلَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما وأن تستقسموا تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کی زباہ میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو اور جو کسی تھان یعنی باطل معبودوں کے مخصوص نشانات پر ذبح کیا گیا اور پاسے ڈال کر بانٹا کرنا اس آیت عمر کا مجھے بیان ہوا کہ اس, اس طریقے سے جانور مرا خاص طور پر جو حادثاتی صورت بیان ہوئی اگر وہ جانور گر جاتا ہے اوپر سے گر جاتا ہے یا جانور کو سینگ مار دیتے ہیں اور اس کے اندر جان باقی ہے اور کسی نے اس جانور کو شری طریقے سے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جانور گر گیا اس کو کھایا نہیں جا سکتا ایک اور بڑی اہم چیز دو جانور ایسے ہیں اب ان کو جانور کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ بھی ایک قابل بحث معاملہ ہے دو جانور ایسے ہیں کہ جس کے اندر شریعت مطالعہ نے ذبح کی شرط نہیں رکھی نبی اکرم علی سات وسلم نے شاط فرمایا اہلت لنا مئی ہمارے لیے دو جانور حلال کئے گئے ہیں دو جانور حلال کیے گئے ہیں ذبا کے بغیر ایک ہے مچھلی اور دوسری ہے ٹڈی ان دونوں کو ذبح کرنا شرط نہیں ہے مچھلی کو بھی ذبح کرنا شرط نہیں ہے ٹڈی کو بھی ذبح کرنا شرط نہیں ہے ان کو بغیر ذبح کیے کھایا جا سکتا ہے مچھلی کا جو معاملہ ہے کہ اس کو انسانی جو تدبیر ہوتی ہے انسانی تدبیر سے جیسے بھی مارا جائے مثال کے طور پر پانی سے نکال لیا باڑھ تڑپ تڑپ کر مر گئی یا بہت زیادہ مطلب کہ برف آ گئی اس سے وہ مر گئی یا کرن چھوڑ دیا کسی نے نہر میں وہ مچھلی مر گئی تو انسانی جو تدبیریں ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ اگر وہ مچھلی مر جاتی ہے تو وہ حلال ہو جائے گی آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے ہلال اور حرام جو جانور ہیں ہلال اور حرام جو جانور ہیں ان کے مختلف اجزاء کا حکم سب سے پہلے تو جو ہلال جانور ہیں ہلال جانوروں میں بائیس آدھا ہمارے علماء نے ایسے بیان کیے ہیں جس کو شری طریقے سے ضبع کر لیا گیا ہو کہ ان باعث آزا کو کھا نہیں سکتے جیسا کہ گوشت کے اندر جو خون پایا جاتا ہے وہ خون ہو گیا اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں اب ان باعث میں سے کچھ نپاق بھی ہیں آ, یعنی نپاق کو خیر الگ رکھ دیتے ہیں گوبرت سب کو پتا ہے کہ نپاک ہوتا ہے لیکن جس کے اندر پاکی کا حکم ہے لیکن پھر بھی کھانا جائز نہیں ہے ایسے بارہ اعضا ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں کی جیسے اوجڑی ہے اگر کچھ دھو لیتا ہے مکمل دھو لیتا ہے اور نجاست اس سے الگ ہو جاتی ہے تب بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہے تو بائیس اعضا ایسے ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے آداب تام کتاب کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے جانور کی جو کھال ہے حلال جانور جس کو شری طریقے سے ضبع کیا گیا اس کی کھال اس وقت قابل استعمال ہوگی اس وقت پاک ہوگی جب اس میں دباغت کا عمل کر لیا جائے اب دباغت کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نمک وغیرہ جو ہے وہ ملنے کے بعد یا دھوپ میں سکھانے کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو حرام جانور ہیں جن کا تذکرہ لفظ مردار سے کیا گیا کہ بھی مردار ہیں جو ناپاک بھی ہیں اور جن کا کھانا بھی جائز نہیں ہے تو ایسے جانوروں کے اندر بھی کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں ان کا کھانا تو حلال نہیں ہے لیکن وہ ناپاک نہیں کہلاتے جی ہاں مردار جانور کے بھی کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو ناپاک نہیں کہلاتے انہیں اپنی جگہوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کھانا اگرچہ کے جائز نہیں ہوگا کھانا اگرچہ کے جائز نہیں ہوگا لیکن ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب جیسا کہ خزانات الفق کے اندر فقی ابو سمر قندی رحمت اللہ تعالی نے کچھ جانوروں کی تفصیل بیان کی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے میں گیارہ اجزا جو ہے گیارہ اجزا ایسے ہیں جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ جانور جو مردار ہے جس کا جو ہے گوشت پوشت بھی ناپاک ہے کھانا بھی حرام ہے لیکن اس مردار جانور کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جس کو اپنی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا کھانے کی بات نہیں ہو رہی استعمال کرنے کی بات ہو رہی آپ نام سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جیسا کہ بال مردار جانور کے بال جو ہیں وہ نہ ناپاک ہوتے ہیں نہ ان کا استعمال حرام ہے اب کوئی جو ہے ان بالوں کو لے کے بن لیتا ہے کوئی جرسی بن لیتا ہے کوئی بستر بن لیتا ہے کوئی تکیا بنا لیتا ہے تو یہ جائز ہے اسی طریقے سے اون رواں پر ہڈی ہڈی جو ہے یہ جو اعضا کی بات ہو رہی ہے یہ وہ اعضا ہیں کہ جن میں موت جو ہے جن کے اندر حیات نہیں ہوتی جب ان کے اندر حیات نہیں ہوتی تو موت بھی حلول نہیں کرتی تو اب آپ دیکھیے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بدبو پیدا ہوتی ہے اگر وہ سڑ جائے تو کوئی کتا آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں پڑا ہوا کہ اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے تافن پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو بدبو اور تافون ہے اس کے گوشت کے اندر ہے اس کے بقیہ اجزا کے اندر ہے ہڈی کے اندر بال کے اندر دانتوں کے اندر یہ تافن نہیں آتا آپ یہ کہیں گے کہ آخر ہڈی بھی تو ایک دن آتا ہے کہ بوسیدہ ہو جاتی ہے وہ موسمی تغیرات کے دیگر عوامل ہوتے ہیں روح سے اس کا تعلق نہیں ہوتا کہ روح نکل گئی اس لیے جو ہے اس کے اندر تعفن یا بوسیدگی آئی ہے تو ہڈی جو ہے مردار جانور کی وہ بھی پاک ہوتی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ ایک شرط کے ساتھ وہ پاک ہوتی ہے وہ شرط کیا ہے وہ شرط یہ ہے کہ اس پر چربی وغیرہ کے گوشت کے کوئی ذرات نہ ہوں ایسی ہڈی جس کو دھو لیا گیا ہے صاف کر لیا گیا ہے ان اجزاء کو ہٹا لیا گیا ہے کہ جن کا تعلق گوشت سے چربی سے خون سے تھا ہڈی ان سب چیزوں سے جب مبرہ ہو گئی ہے تو وہ ہڈی بھی پاک ہے اب اس ہڈی کا کوئی بھی جائز استعمال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ اس ہڈی کو لے کے کوئی خدال بنا لی اب اس ہڈی کے ذریعے وہ خدال چلاتا ہے تو جائز کوئی حج نہیں ہے اسی طریقے سے سینگ جو سینگ ہے مردار جانور کے یہ بھی قابل استعمال ہو سکتے ہیں ان کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے اسی طریقے سے کھر ہیں ناخن ہیں چونچ ہے ہاتھی دانت ہیں اور پٹھا یہ گیارہ اجزا ایسے ہیں کہ اگر کوئی مردار جانور بھی ہے تو ان گیارہ اجزا کا خارجی اور بیرونی استعمال جائز ہے کھانا جائز نہیں ہے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے دوسری بحث یہ ہے یہاں پر ایک بڑی ہی دلچسپ بحث ہے ممکن ہے آپ کے لئے بحث نہیں ہو لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کتابوں میں یہ مسئلہ بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حرام جانور ہے مثال کے طور پر آ, کتا ہے کوئی اس کو ذبح کرتا ہے شری طریقے سے وہ تیز دھار آلے سے اور تکبیر پڑھ کے اس نے ذبح کیا اب ہوگا یہ کہ مردار جانور پر دو آقام لگتے ہیں ایک یہ لگتا ہے کہ اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا اس کا گوشت حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے دوسرا حکم یہ لگتا ہے کہ ان اجزا کے علاوہ جو میں نے بیان کی ابھی اس کے جو اجزاء ہیں وہ ناپاک بھی ہوتے ہیں تو اگر کوئی شخص ضبح کر لیتا ہے شری طریقے سے حرام جانور کو مثال کے طور کتے کو تو اب حکم یہ لگے گا کہ اس کا جو گوشت ہے اس کی جو چربی ہے اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے لیکن وہ گوشت اور چربی پاک ہو گئی مثال کے طور پر کسی نے جیب میں وہ چربی رکھ کے نماز پڑھی تو اب اس کی نماز صحیح ہے ناپاکی پاکا کوئی حکم نہیں ہوگا اب اس چربی کو کوئی خارجی استعمال میں لانا چاہتا ہے مثال کے طور پر ملہ ہیں اور وہ ملہ جو ہیں وہ اس چربی کو اپنی کشتیوں میں ملنا چاہتے ہیں کشتیوں میں ملیں گے اور اس سے جو ہے وہ لکڑی پر پانی اثر نہیں کرے گا اور لکڑی کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے گی اس کی اجازت ہے بلکہ فکان نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ جانور جو پالے ہوتے ہیں اگر ان کو آ, حرام جانوروں کا گوشت کھلانا ہے تو ان کو حلال کر کے پھر ان کا گوشت کھلایا جائے مردار جانور کا جو گوشت ہے وہ آ, ان جانوروں کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے جو گوشت کھاتے ہیں تو بہرحال یہ ایک تفصیل تھی آ, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں اگلا ہمارا جو لکتا ہے وہ ہے ڈبہ پہ گوشت کے احکام بڑا ہی مارکا تلارا مزو ہے اس کو آپ ڈبہ پہ کہہ لیں یا سل پہ کہہ لیں بیرون ممالک کے اندر جو فریزن گوشت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی جو اس کو لائیو گوشت کہہ لیں آپ لائیو میٹ یا جو ہم جس طرح دکانوں پہ جاتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ آج جانور جبہ ہوا ہے اس کا گوشت ہمیں مل جاتا ہے ہمارے ممالک کے اندر الحمد رب العالمین بہت آسانی ہے اس تعلق سے لیکن بیرون ممالک کے اندر جو فروزن گوشت ہوتا ہے جو برف جما ہوا گوشت ہوتا ہے وہ بسرت پایا جاتا ہے اور وہ بہت سارے ممالک سے درامد کیا جاتا ہے مثال کے طور پر آسٹریلیا سے آتا ہے برازیل سے آتا ہے اور بہت سارے ممالک سے آتا ہے یاد رہے کہ گوشت کے اندر اصل حرام ہونا ہے یعنی دیگر جو چیزیں ہیں ان کے اندر اصل عباہت ہوتی ہے کہ اصل عباہت ہے جب تک حرام ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ حلال رہے گا گوشت کا معاملہ مختلف ہے گوشت میں اصل حرام ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ گوشت کے معاملے میں ذبح کرنے کا طریقہ تقبیر یہ سب چیزیں مل کر جانور کو حلال کرتی ہیں جانور کے حلال کرنے کا ثبوت پایا جائے گا تو وہ جانور حلال ہوگا ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا جب صورتحال ایسی ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو مشینی ذبح کرتی ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی کمپنیاں پائی جاتی ہیں تمام وہ کمپنیاں کے جو بڑے بڑے پلانٹ لگا کر رکھتی ہیں وہ کمپنیاں ایسی ہوں کہ جو مشین سے ذبح کرتی ہوں ضروری نہیں ہے لیکن بہت ساری کمپنیاں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جہاں پر مشین سے ذبح ہوتا ہے بٹن دبا دیا اور جناب جو بھی لگی ہوئی تھی مرغیاں وہ بیلٹ کے اندر ایک یعنی جو زنجیر کے اندر مرغیاں لگی ہوئی تھی ایک بیلٹ آیا ایک بلیڈ آیا اور اس بلیڈ نے ان سب کو جو ہے وہ گردنوں کا الگ کر دیا تو یہ وہ صورت نہیں ہے کہ جو ذبح کرنے کی شرائط پر پوری اترتی ہو اس لیے ہمارے علماء نے یہ فتوا دیا اس پر ہمارے علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی کہ مشینی زبیہ حلال نہیں ہے ایک تو یہ صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس طرح کے زبیہ خانے یا سلٹر ہاؤس چلاتے ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی ہم تقبیریں نہیں پڑھ سکتے ہمیں ایک گھنٹے میں آٹھ ہزار مرغیاں ضبح کرنی ہوتی ہیں ہم کیسے تقبیریں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے ان کو کہیں سے کوئی رخصت کوئی رعایت ہو سکتا ہے کسی نے دی ہو کوئی ملی ہو لیکن فکے احناف کے اندر یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس جانور پر جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑا گیا یعنی تقبیر پڑھنا چھوڑا گیا وہ جانور مردار ہو جاتا ہے حلال نہیں رہتا اور ایسا عمل بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے میں خود ان ممالک کو جانتا ہوں بلکہ کمپنی کے نام سے جانتا ہوں کہ جہاں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے اور وہ معذرت کر لیتے ہیں ساب بیان کر دیتے ہیں کہ جی جو مرغیاں ہیں ہم ایک گھنٹے میں آٹھ ہزار ذبح کرتے ہیں اور ہم تقبیر نہیں پڑتے ہمارے پاس یہی وجوہات ہیں لیکن فکر انفکی کے روح سے ایسا جانور مردار ہو جائے گا اب بات یہ ہے کہ جو جانور آپ کو مارکیٹ میں مل رہا ہے اس میں مور لگی ہے حلال حاضر حلال بعض اوقات تو ایسی چیز میں مور لگی ہوتی ہے جس کے اندر ضبح کرنا شرطی نہیں ہے تو مہر لگا, ہوا لگا ہونا جو ہے یہ حلال ہونے کی دلیل نہیں بن جائے گی دیکھا جائے گا کہ اس کمپنی کے پیچھے میکنزم کیا ہے بیک گراؤنڈ میں کیا صورتحال ہے کون اس کو ویریفائی کرتا ہے ویریفائی کرنے کا نظام کیا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ضبح کیا جاتا ہے یہ نہ ہو کہ اس نے یہ مور لگائی ہو جس کے نزدیک مشینی زبیہ حلال ہے تو پھر آپ کیا کریں گے شکوک اور شبہات بہت زیادہ ہیں اور گوشت کے اندر حکم یہ ہے کہ جب تک حلال ہونے کا ثبوت نہ ہو گوشت حلال نہیں ہو سکتا جو سمجھتا ہے کہ جو تحفظات بیان کیے جا رہے ہیں ہمارا جو گوشت ہے ان تمام تحفظات سے کلیئر ہے کچھ اور بھی تحفظات ہیں ان تمام سے کلیئر ہے ٹھیک ہے اس پر اس کو حرام کون کہہ سکتا ہے لیکن جو صرف کسی اسٹیکر پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے تو گوشت کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے گوشت کے جو ضابطے ہیں فقہی جو ضابطے ہیں وہ جدا گانا ہیں بعض لوگوں نے ان ضابطوں کو نہیں سمجھا یا ان کے سامنے وہ ضابطے نہیں تھے اور مسئلے کی ایسی تشریح بیان کی ہے جو ان تمام اصول و ضوابط کے بالکل ایکسر مختلف ہے تو یہی کہا جائے گا کہ ان کی جو تشریح ہے فکی اصولوں سے متضاد ہے خطا پر مشتمل ہے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے تو ڈبہ پیک گوشت کے تعلق سے تین باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں آج ہم نے جو آیت مبارکہ شامل کی ہے اس آیتم وارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان حرم ہر رما عرق ملمئی حرام کیا تم پر مردار کو اور خون کو ایک اور آیت مبارکہ میں سورہ انعام کی ایک سو پینتالیس نمبر جو آیت ہے اس آیت مبارکہ میں بھی جو یہاں مضمون بیان ہوا ہے تقریباً اسی انداز کا مضمون وہاں بھی بیان ہوا اور وہاں پر خون کے ساتھ ایک قید بیان کر دی گئی کہ یہاں خون سے مراد ہے دم مسفوح یعنی جو زباں کے وقت خون نکلتا ہے اسے دم مصف کہتے ہیں وہ یہاں مراد ہے وہ خون جب یہاں مراد ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا جناب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی نے جانور ذبح کیا خون کی دھارے نکلی خون کے فوارے نکلے اور تو وہ جو خون ہے نجیس, نجیس العین ہے ناپاک ہے اس کا خارجی استعمال بھی حرام کھانے کے لئے استعمال بھی حرام اور وہ ناپاک بھی ہے لیکن جب وہ خون نکل جاتا ہے جانور کا گوشت بنا جاتا ہے تو کچھ ایک خون وہ ہوتا ہے جو جانور کے گوشت سے نکلتا ہے جب ہم کساب سے گوشت لے کر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوشت کاٹتے ہوئے لال پانی نکل رہا ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ خون ہی ہے گوشت کا خون کہلاتا ہے تو یہ جو خون ہے یہ دم مسف نہیں ہے یہ جو خون گوشت سے نکل رہا ہے یہ پاک ہے جو قرآن مجید نے جس خون کو حرام اور ناپاک قرار دیا ہے وہ خون ہے دم مسفو وہ خون جو زباح کے وقت جانور سے نکلتا ہے تو ایک جانور کے اندر دو طرح کے خون ہے ایک دم مسفح ہے اور ایک وہ خون ہے کہ جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے نبی اکرم علیہ السلط والسلام نے ارشاد فرمایا ہلت لنا مہتان و دمان ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے یعنی دو ایسے جانور ہیں جن کے زباں کی شرط نہیں رکھی گئی ٹڈی اور مچھلی اور دو خون حلال کیے گئے میتان فل جراد و الہوت سے مراد ٹڈی اور مچھلی ہے امد دمان فتحال ولقیت اور خون سے مراد ہے کلیجی اور تلی کا خون چونکہ گوشت کے مقابلے میں تلی اور کلیجی میں زیادہ خون پایا جاتا ہے جب اس کو چیرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خون نکلتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے اسے ناپاک کہنا درست نہیں ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں جو آج جس کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے صرف لفظ دم کا ذکر ہے لیکن سورہ انام کی آیت نمبر 145 میں دم کے ساتھ مسفو کا لفظ بھی شامل ہے اس لیے دونوں آیات کو ملا کر اس کی تشریح کرنا ضروری ہے آ مناسب ہوگا کہ وہ آیت مبارکہ بھی ہم سن لیں اس کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ جائے تاکہ دو تین آیات کے اندر جو مشترکہ مضمون بیان ہوا ہے وہ مضمون کھل کر ہمارے سامنے آ جائے آئیے اس آیتم بارکا کی تلاوت سنتے ہیں ان يكون ميتا او دم مسفوحا او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن باغ ولا عاد فإن ربك غفور تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وہی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت کہ وہ نجاست ہے یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے زباح میں خیر خدا کا نام پکارا گیا تو جو ناچار ہوا نہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس سے پہلے کہ میں اگلے وقت کی طرف جاؤں جذبہ خیر خواہی کے تحت الدین النصیحہ کے تحت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کو بہت سارے اہل علم میں دیکھتے ہیں اور جامعہ ٹائم میں بھی بعض اوقات سلسلہ چلایا جاتا ہے تو خاص طور پر اہل علم اور طلبہ کے لئے کہ یہ جو موضوع ہے زبا کا اور سید کا اس کے تعلق سے علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے دو جلدوں میں اس کا نام ہے فاقحت البستان اور اس کتاب کے اندر بڑی ہی مارکات العارا مباحث ہیں دو جلدوں میں یہ کتاب ہے باب المدینہ سے بھی ایک سنی ادارے سے شائع ہوئی ہے اور بیروت سے بھی شائع ہوئی ہے اگلا ہمارا نقطہ یہ ہے <coughs> معافے گا ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے جن چیزوں کا بیان کیا ہے کہ مردار حرام ہے اس پر ہم نے گفتگو کی خون حرام ہے اس پر ہم نے گفتگو کی اگر شاد ہوتا ہے وہ لحمل خنزیر خنزیر کا جو گوشت ہے وہ بھی حرام ہے تو خنزیر کی جو خباصت ہے قباہت ہے اس سے کون نا واقف ہے خنزید نجیس العین ہے کسی صورت میں بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا میں نے بھی کچھ دیر پہلے ایک مسئلہ بیان کیا یا کوئی جانور ایسا ہے جو حرام ہے جیسے کتا ہے اس کو کسی نے شری طریقے سے ضبع کر لیا کھانا تو اس کا حرام ہی رہے گا لیکن اس کا گوشت پاک ہو جائے گا اور ناپاک نہیں کہلائے گا لیکن خنزید ایک ایسا جانور ہے کہ جو نجیس العین ہے اس کو ہاتھ لگنا بھی حرام ہے واضح ہے کہ یہ حکم صرف خنزیر کا ہے بعض لوگ کتے کے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ لگا دیے تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا اگر کتے کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے ہاتھ لگانے سے ہاتھ آلودہ ہوتے ہیں تو ہاتھ لگانا ظاہر پہ جائز نہیں ہوگا اور ہاتھ بھی آلودہ ہونے کی صورت میں ناپاک ہو جائیں گے اگر کتا خشک ہے اس پر کوئی نجاست نہیں ہے تو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ کتے کو اس طرح ہاتھ لگانا یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی کتے کو پالتو جانور بنا کر رکھنا جائز ہے بلکہ صرف گھر کی حفاظت وغیرہ کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے خنزیر کا معاملہ مختلف ہے اس کا ایک ایک رواں ایک ایک جز ایک ایک بال ایک ایک حصہ یہ سارا کا سارا ناپاک ہے اس, کو پاک, اس کے پاک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے اور خنزیر کی جو خباستیں ہیں اس کے جو طبی نقصانات ہیں اس پر بحث کرنے کی کیا حادت ہے مسلمان تو اس سب سے بیسے دور بھاگتا ہے مسلمان تو اس کا نام لینا گوارہ نہیں کرتا تو اگر کسی ایسے کو سمجھانا ہو کہ جو مسلمان نہ ہو یا جس کو شبہات ایسے ہوں کہ اقلی دلال میں چاہیے ہوں تو سائنس سے ریسرچ جا کر پڑھ لے کہ سائنسدان اس جانور کے تعلق سے کیا کیا گفتگو کرتے ہیں میں نے آج نکالی تھی کچھ ایسی چیزیں لیکن وقت کم ہے ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ملے گا اگلی چیز یہ ہے اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاط سرمایہ وما اہل بھی اور وہ جانور یعنی ہر رما کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کون کون سے جانور حرام کیے گئے ایک وہ ما اوہ اللہ جس کے زباح کے وقت بجائے اللہ تعالیٰ کے نام کے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب ہم تکبیر کہتے ہیں بسم اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتے ہیں کسی اور کا نام ذکر کیا گیا ہو. اس موقع پر وہ جانور حرام ہو جائے گا کسی نے نبی اکرم علی ساتو اسلام کا نام اس موقع پر لیا کسی بزرگ کا نام لیا کسی ولی کا نام لیا وہ جانور حرام ہو جائے گا لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مسلمان نے ایسی حرکت کی ہو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جانور کس کا ہے یہ میرا جانور ہے کس کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے میری طرف سے ذبح ہو رہا ہے گھر میں کتنے حصے ہیں یہ فلاقی گائے ہیں یہ فلاں کا بکرا ہے یہ فلاکی بھینس ہے یہ تمام باتیں ہوتی ہیں یہ کہلاتا ہے انتشاب منسوب کرنا منسوب کرنا اور ہے اس سے جانور حرام نہیں ہو جاتے ہم نے ایک دوسرے سلا پہلے بھی اس پر گفتگو کی تفصیل سے کہ کفار نے جو جانور بتوں کے نام پر منسوب کی ہوئے تھے قرآن مجید فقان حمید نے یہ بیان کیا کہ یہ کیسے حرام ہو سکتے ہیں تو حلال ہے اللہ کے ہاں ان کو کھاؤ تو منسوب ہونا اور ہے اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا اور ہے دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنا ضروری ہے اور دونوں کو مکس کرنا اور منسوب پر حلال کے وقت نام لیے جانے کو فٹ کرنا یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے ہمارا ایک نقطہ مزید یہ تھا کہ حالت استرار کیا ہوتی ہے حالت اصطرار میں ساحت و میں حرام گوشت کھانے کا حکم دیا گیا حالت اشترار یہ ہوتی ہے کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے ایسے مقام پر ہے کہ بھوک سے بے قرار ہے اور اگر صرف مردار جو ہے وہ موجود ہے مردار کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے اگر نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی تو چونکہ کھانے سے جان کا بچنا یقینی ہے دواؤں سے یقینی نہیں ہوتا کھانے سے یقینی ہے اس لیے شریعت مطالعہ نے اس موقع پر حرام پر بھی بقدر ضرورت حلال کا حکم لگایا ہے تو ایک تو صورت یہ ہوئی کہ مخمسے کی صورت ہے استرار کی صورت ہے اور کسی نے بقدر ضرورت جس سے صرف جان بچ سکتی ہے اتنا کھا لیا تو یہ سب موقع پر حلال ہوگا دوسرا موقع یہ ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ کوئی بندوق تانے کھڑا ہے مطلب بندوق تانے تو انہوں نے نہیں لکھا میں اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اقرا کی کیفیت ہے تلوار لے کے کوئی کھڑا ہے کہ حرام جانور کھاؤ ورنہ تمہاری گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دیں گے تو ایسی صورت میں بھی کھانے کی علماء اجازت دی ہے یہ حالت اقراہ ہے تو حالت استرار کا بیان ہوا حالت اقراہ کا بیان ہوا قرآن مجید فقان حمید نے اس بات کو بھی دو قید سے بیان کیا پہلی قید یہ بیان کی غیرہ باغن اور دوسری قید یہ بیان کی کہ ولا آدم کہ یہ جو کھانا ہے خواہشات نفسانیہ کے طور پر نہ ہو باغن کی بہت ساری تفسیریں علماء نے بیان کی اعلیٰ آل طالی الرحمن نے جو ترجمہ اس موقع پر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نہ یوں کہ خواہش سے کھائے کہ ضرورت متوقع نہیں ہوئی اس نے سوچا کہ کیسا اوتھا کھا کے دیکھتے ہیں اختیاری طور پر کھائے ایسا کھانا حلال نہیں ہے اور دوسری چیز یہ بیان ہوئی کہ ولا عادم تجاوز نہ کرے تھوڑے سے کام چل سکتا ہے جان بس سکتی ہے اس سے تجاوز کر کے زیادہ نہ کھائے ان دو شاید کے ساتھ کھانا قرآن مجیف فقان حمید نے اس موقع پر حلال کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسائل شریعت کا سیکھنا سمجھنا بیان کرنا ہم پر آسان فرمائے اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو شادہ فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم